ومن يتع الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال في موضع آخر ان تنصر الله ينصركم ويثبث اقدامكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يا غلام احفظ الله تجده توجاهك او كما قال صلى الله عليه وعلي وسلم معزز حاضرین کرام دینی ملی بھائیو بزرگو اور دوستو اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں بڑی ہی قسم پرسی کے عالم میں اس وقت مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان خود اپنے دین سے اس قدر دور ہو چکا ہے کہ اسلام خود مسلمانوں کے اندر اجنبی بن کر کے رہ گیا ہے اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر عمل کرنے والے کی مثال وہ اسی ہوگی کل قاب الجمر کہ دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہوگی جو اپنی ہتھیلی کے اندر انگارے اور آگ کو پکڑنے والا ہوگا جس طریقے سے انسان آگ کو زیادہ دیر تک نہیں پکڑ سکتا وہی صورتحال مسلمان کی ہو جائے گی جو دین پر عمل کرنے والا ہوگا کہ جس طریقے سے انگارے کو پکڑنے والا زیادہ دیر تک اسے پکڑ نہیں سکتا اسی طریقے سے اس عمل کرنے والے مسلمان کی ہو جائے گی جو اپنے دین پر عمل کرنے کی شاہد کے باوجود بھی خواہش رکھنے کے باوجود بھی صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل نہیں کر پائے گا اور یہ جو ہمارا دل ہے یہ دل اللہ رب العالمین کے دو ہاتھوں کے درمیان میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کلو آدم کُلحا بینبائی نے مین صاب الرحمٰن کہ پورے انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی انگلوں کے دو انگلیوں کے درمیان ہے ایک دل کے مانند یعنی سارے لوگوں کے دل ایک دل کے مانند ہیں ایشور پوہا کئی اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اس طریقے سے اسے پلٹتا رہتا ہے پھیرتا رہتا ہے اس لیے ہمارے نبی صا اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کیا کرتیا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دینی اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دین کو ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھے تو آج جو صورت حال ہے کہ مسلمان کس طریقے سے اپنے دل سے بدلتا جاتا ہے حالات بدل رہے ہیں اور مسلمان خود دین اسلام کے اوپر مکمل طور سے عمل پیرا نہیں ہے کس طریقے سے آج مسلمانوں کے اندر الہاد بے دینی دین سے دوری یہ جو صورتحال حال ہے ان صورتحال حال کو دیکھ کر کے کس قدر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج اسلام خود ہمارے اندر ایک ادنبی بن کر کے رہ گیا ہے ایسے حالات میں اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے ان وسائل کو ہم جانیں جن وسائل کو جاننے کے بعد انسان دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتا ہے اور آج کے دور میں ان وسائل کا جاننا پہلے دور کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے پہلا جو دور تھا مسلمانوں کا اسلام کو غلبہ حاصل تھا مسلمان غالب تھے اچھے لوگ زیادہ تھے نیک لوگ زیادہ تھے بروں کی تعداد کم تھی جھوٹوں کی تعداد کم تھی اچھے لوگ زیادہ تھے ان اوقات اور حال ان, ان زمانوں کے علاوہ آج جب اچھے لوگ کم ہیں اور اسلام مسلمان مغلوب ہیں مظلوم ہیں ہر طرف سے ان پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان خود دین, دین کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے ایسے حالات میں ان وسائل کا جاننا ہمارے اور زیادہ ضروری بن جاتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اپنا دین دیا ہے اس دین پر سچے معنوں میں عمل کر سکیں اس دین پر حق عمل کر سکیں اس کی مثال ایسی ہے آپ لوگ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ کے علاقوں میں آج سے چند سالوں پہلے جب بیماریاں کم تھی تو ڈاکٹر کم ہوا کرتے تھے آج بیماریاں زیادہ ہیں ڈاکٹر زیادہ نظر آئیں گے ہر گلی میں آپ کو سینکڑوں اور دسیوں ڈاکٹر نظر آ جائیں گے پہلے پورے گاؤں کے اندر یا پورے علاقے میں یا پور جو ہے پورے قصبے کے اندر ایک کوئی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا آج ہر ہر بیماری کا ایک ایک الگ الگ ڈاکٹر ہوتا ہے تو بیماریاں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اس قدر ڈاکٹروں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ایسی ہمارے درمیان بیماریاں زیادہ ہیں پریشانیاں زیادہ ہیں دین پر عمل کم ہے ایسے حالات میں ان وسائل کا جاننا جو وسائل ہمیں دین پر قائم رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی ہمیں ان کے ذریعے سہارا ملے ان وسائل کا جاننا ان حالات میں ہمارے لیے اور زیادہ ضروری بن جاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر ہمیں ان وسائل کی طرف رہنمائی کی ہے جن وسائل پر عمل پیرا ہو کر کے ہمیں ایک سچے اور مثالی اور اس طریقے سے پکے مسلمان بڑھ سکتے ہیں آج کے خطبے میں اور آئندہ خطبہ میں بھی میں انہی وسائل کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہوں گا کی تاکہ ہمارے اندر دین مضبوطی کے ساتھ آئے اور ہم اس کے اوپر کاربند ہوں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ناز فرمائے دین پر استقامت نہ فرمائے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا تھا کہ کی آپ ہمیں ایک نصیحت کیجئے تو آپ نے کہا تھا کلّہ الہ اللہ سمتم تم اللہ الہ اللہ کہو یعنی اللہ رب العالمی کے ایک ہونے کا اقرار کرو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو مضبوطی کے ساتھ اس پر کار رہو جو دین اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے یہی دین نجات ہے اسی کے اندر انسانیت کی نجات ہے پورے لوگوں کی نجات ہے یہی دین ایسا دین ہے جو دین آپ کو جنت تک پہنچانے والا دین ہے اور یہ اللہ رب الرامین کا دین ہے اور اللہ ربراہین کا پسندیدہ دین ہے اللہ رب الرحمین اسی دین کو دیکھ کر کے دنیا کے اندر اپ کو بھیجا ہے اللہ کو اس دین کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا ہمیشہ باقی رہے گا مٹانے والے آئیں گے لیکن وہ خود مٹ جائیں گے اللہ کا دین نہیں مٹے گا اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے دین کی مثال سورج کی ہے پوری دنیا والے مل کر کے بھی مل کر کے اگر سورج کی روشنی کو ختم کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں. اس طریقے دین اسلام اللہ کا نور ہے اللہ رب بلامن کا دین ہے جو قیامت کے آخری صبح تک دنیا کے اندر باقی رہے گا اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے وختہ یقین ہونا چاہیے کسی دین کے اوپر عمل پیدا ہونے ہی میں ہمارے لیے نجات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ازا تبایا تم بلعین وخص وہ ترقت مل جہاد لسلطل علیہم دلہ لائن خلوب کم الدا او تم قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اینا کو لازم پکڑ لوگے اس سے راضی ہو جاؤ گے اینا ایک خرید و فروخت کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سامان کسی سے بیچیں ادھار میں آپ کوئی سامان کسی سے ادھار میں بیچیں اور پھر اسی آدمی سے کم قیمت پر وہ سامان نقد میں لے لیں آپ نے کسی سے کوئی سامان خریدا موبائل یا کوئی بھی چیز ایک ہزار میں ریال میں اور پھر اسی آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو یہ سامان مجھ سے لے لو آپ مجھے آٹھ سو ریال نقد دے دو آٹھ سو ریال مجھے نقد اور کیش دے کر کے یہ سامان مجھ سے لے لو اسی کو آئینہ کہا جاتا ہے حدیث کی سلاح میں شریعت کی صلاح میں مطلب یہ ہے کہ جب تم حرام کاروبار کرنا شروع کر دو گے سعودی بار کاروبار کرنا شروع کر دو گے حرام مال کمانا شروع کر دو گے تمہیں یہ خبر نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے میں کما رہا ہوں اور کس طریقے سے کہاں خرچ کر رہا ہوں تمام امتیازات مر جائیں گے اور اس طریقے تم حرام کاروبار کرنا شروع کر دو گے وہ اخذ تم اذناب البر اور گائے کی دموں کو لازم پکڑ لوگے یعنی زراعت پیشہ ہو جاؤ گے دنیا دار بن جاؤ گے دین کو چھوڑ دو گے وہ ترق تم الجہاد اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے جہاد کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں تلوار لے کر کے نکلنا جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں شیطان سے انسان جہاد کرتا ہے انسان نفس سے جہاد کرتا ہے انسان منافقین سے جہاد کرتا ہے انسان دین اسلام کو لوگوں میں پھیرانے کے لیے جو دا تبلیغ کرتا ہے یہ بھی اللہ ابوالعامین کی راہ میں ایک جہاد ہے جہاد کی تیرہ قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں تو جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے وہ بھی جہاد ہے کہ جب حاکم وقت کی طرف سے اجازت ہو مسلمانوں کے پاس طاقت ہو اور حاکم وقت اعلان کرے اجازت دے ایسی صورت میں اپنے اسلام کی دفاع کے لیے دین کے دفاع کے لیے لوگوں کا میدان میں آنا یہ بھی جہاد ہے اور یہ جہاد کی سب سے اونچی کڑی یہ ضرورتوں سینامی لیبل ہے یہ جس طریقے سے اونٹ کا کوہان سب سے اونچا ہوتا ہے اس طریقے سے جہاد میں سب سے اونچی جو قسم ہے یہ جہاد ہے تو جہاد کی بہت ساری انواخان آپ نے کسی ایک جہاد کو نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں تلوار سے لڑنا چھوڑ دو گے یا کافروں سے جنگ کرنا چھوڑ دے گے نہیں بلکہ آپ نے کا وطن تم الجہاد تم جہاد کو چھوڑ دو گے اسی لیے اللہ رب العالمین نے مکی کے اندر سور فرقان کے اندر عقائد تاری ہے اللہ حمت و جاہد ام بھی جہاد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بڑا جہاد کیجیے آپ سب کو معلوم ہے کہ جہاد مکہ کے اندر فرض نہیں ہوا تھا جہاد مدینے کے اندر فرض ہوا ہے مدینہ کے اندر جہاد فرض ہوا جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تب جہاد فرض ہوا ہے لیکن اللہ رب العظم اس سے پہلے مکہ کے اندر اب نبی کو فرماتا وجاہدہ کبیرا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے اس قرآن کریم کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے قرآن پکڑ کے ان کو سنائیے قرآن کے ذریعے سنے دین کی دعوت دیجیے قرآن پڑھ کر کے ان کو سنا یہ ایک جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے یہ تو یہ بھی ایک جہاد ہوتا ہے ایک انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رائے میں جہاد ہے ایک اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اور اس طریقے سے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرا بھی نام جنگ کے اندر لکھ لیجیے تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں تو کہا کہ جاؤ اپنے والدین کو تم روتا چھوڑ کر کے آئے ہو جاؤ اپنے والدین کے درمیان جہاد کرو اپنے والدین میں جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کرو ان کی مدد کرو اور اس طریقے سے ان کا تعاون کرو ان, کا ان کی خدمت کرنا ان کے ساتھ حسن نے سلوک سے پیش آنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے راہ میں ایک جہاد کرنے کے برابر ہے تو اس طریقے جہاد کی بہت ساری اقسام ہے انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اس کا نفس کچھ اور کہتا ہے لیکن اپنے نفس کو مار کر کے وہ اپنی نیت کو قربان کر کے آرام کو قربان کر کے وہ نماز فجر کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے یہ بھی اس کا اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد ہے انسان شہوت کی طرف دعوت دیتا ہے نفس اس کا انسان کا نفس لیکن اپنے شہرت پر کنٹرول کرتا ہے اور اللہ دامین کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ پاک دامنی پر قائم رہتا ہے وہ بھی ایک طرح کا جہاد کرتا ہے تیرہ قسم کا جہاد اہل علم نے علماء کرام نے کتابوں کے اندر بیان کیا ہے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مل جہاد تم جہاد چھوڑ دو گے دین سے بلانا چھوڑ دو گے معروف کا حکم دینا چھوڑ دو گے منکر سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دو گے اور اس طریقے سے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دو گے نا زیادہ ہو جائیں گی حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو گے اور اس طریقے دنیا دار بن جاؤ گے دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا آج مسلمان خود کہتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے جو مسلمان دین کو ماننے والا ہے جب اس کی نظر میں دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو اور جو لوگ ہیں ان کی نظر میں دین پر عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہوگا جبکہ اس کا اپنا دین اللہ نے اسے دین دے دیا اور اللہ اربرامن کرم اس کا احسان اس کے اوپر لیکن یہ شکایت کرتا ہے کہ آج دین ہمارے لیے بہت مشکل حالانکہ دین کو اللہ برامین نے آسان بنایا بہت آسان دین ہے ان دین عشر اللہ کے صرفت دین آسان ہے اللہ عما علیہ اما جال علیہ دین من حرف اللہ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں بنائی ہے دین کے اندر سختی نہیں بنائی ہے یہ دن سختی نہیں بہت یہ آسان دین ہے بہت ہی آسان دین ہے ہم لوگ اصل میں اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہیں دنیا دار ہو چکے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے سوچنے کا معیار بدل گیا ہے اس لیے ہم دین کو مشکل سمجھتے ہیں ورنہ دین الحمدللہ بہت آسان دین. اللہ نے دین کو آسان دے کر کے پیدا کیا ہے پہلے دین کے اندر سختیاں ہوا کرتی تھی لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت دے کر کے بھیجی تو دین کے اندر بہت ساری آسانیاں کر دی اور رات میں پانچ وقت کی نماز فرض پچاس وقت نماز فرض کی گئی تھی یہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمی نے آسانی کرتے ہوئے دنوں رات میں پانچ وقت کی نماز فرض کر دی وقت نماز پڑھنا یہ بھی انسان اسے مشکل سمجھتا کتنے مسلمان صرف پانچ دن اور ایک ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی ایک نماز بھی ہوتی شاید نہیں پڑھ پاتے اب کیا ان کے لیے کیا جائے اس کا کیا علاج ہے یعنی ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں جس طریقے سے آج ہمارا ہماری مسجد جمعہ سے آباد رہتی فل ہو جاتی ہے ایسے ہی ہر نماز کے وقت ہماری مسجد آباد ہونی چاہیے ایسی مسجد فل ہونی چاہیے ہر نماز کے لیے فل ہونی چاہیے یہ نہیں کہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے تو ایک نماز انسان جو نہیں پڑھ پاتا ہے اور اس طریقے سے کہتا ہے کہ دین اسلام ہمارا بہت مشکل دین ہے بہت زیادہ یعنی دین اسلام کے اندر سختی ہے وہی انسان پندرہ گھنٹے بیس گھنٹے ڈیوٹی کر لے گا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن دنوں رات میں پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے گھنٹا نکالنا اس کے لیے بہت مشکل نظر آتا ہے کہتا ہمارا دین بہت مشکل ہے اللہ غلامی نے دین کو بہت آزادہ آسان کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے ہماری فطرت کے موافق ہے اور انسانیت کے موافق ہے اس لیے دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے جو دین کے اندر سختی کرے گا دین اس کے اوپر خود غالب آ جائے گا تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ سرماتے کہ وہ تم دیہات کو چھوڑ دو گے اور دنیا دار بن جاؤ گے حرام کاروبار کرو گے اللہ ہر براہین تمہارے اوپر ایسی ضلعت مہیا کر دے گا کہ ذلت تم سے اس وقت تک نہیں نکلے گی حتیہ ترجیح کم جب تک کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف واپس پلٹ کر کے نہیں آؤ گے دین کے اوپر جب تک عمل نہیں کرو گے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے اس وقت ایک ذلت کی رسوائی تم سے ختم نہیں ہو سکتی ہے ان تنسر اللہ تقدام کم اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا اللہ کی مدد اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ سے یا غلام اے اللہ اے بچے اے بر خوردار اے حفظ اللہ اے حفظت، تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اللہ کی حفاظت کرو اللہ العالمین تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت اللہ کے دین کی حفاظت ہے اس کے دین پر عمل کرنا ہے جو اللہ رب الرامین نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرنا جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے دور اختیار کرنا یہ اللہ رب برامین کے دین کی حفاظت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے تو اللہ رب برامین کی جب آپ حفاظت کریں گے جب اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہوں گے تب اللہ رب برہین آپ کی مدد کرے گا تب اللہ رب برامین آپ کی حفاظت کرے گا تو ہماری کامیابی کا ہماری نجات کا راز دین کے اوپر عمل پیرا ہونے میں ہے سارے مسائل کا حل ساری پریشانیوں کا حل ساری مصیبتوں کا حل دین کے اندر اللہ حربلا میں رکھا ہے آپ پوری مثال پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہی لوگ تھے جب اللہ رب العالمین نے عرب کے اندر دین اسلام کو بھیجا ہر طرح دلیل الخار تھے ہر طرح کی بد اخلاقیاں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں ہر طرح کا ظلم تھا مظلوم تھے مقہور تھے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن جب انہوں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا دین کو گلے سے لگایا قرآن و حدیث پر عمل کرنا شروع کیا اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر ان کو غلباتہ فرمایا حسب الب الخط رضی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چل اللہ رب اللہ آز نابل اسلام کہ اللہ رب العالمی تو ہمیں عزت دی ہے دین اسلام سے دی ہے لہٰذا دین اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کہیں اور عزت تلاش کریں گے اور کامیابی تلاش کریں گے تو ہمارے لیے ذلت اور رسوائی مقدر ہو جائے گی جو دین اسلام اللہ ابراہین کا دین ہے اللہ ابراہین اپنے دین پر عمل کرنے والوں کو دائع اور برباد نہیں کرتا ہے اپنے دین پرمل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے لہٰذا شرط اس بات کی ہے کہ ہم اللہ ابراہین کے دین کے اوپر عمل کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آج ذلت اور یہ پسپائی پس اور اس حریقے سے جو رسوائی اور ہر طرف جو مسلمان مظلوم ہیں ان کا واحد حل یہی ہے کہ ہستہ ترجیح حکم کی تم پرے دین کتاب لوڑ کر کے آؤ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کے لیے کہ دین دنیا کا مخالف نہیں ہے دین دنیا کا مخالف نہیں ہے اگر دنیا کا مخالف ہوتا تو دین کو اللہ ابراہمی نے آسمان سے زمین پر نہ بھیجتا اللہ بلامین نے آسمان سے دین اتارا دنیا کے اندر اتارا ہفتے آدم جنت کے اندر پیدا کیے گئے جنت کے اندر رہتے تھے لیکن اللہ رب الامین نے عمل کرنے کے ان کو دنیا میں اتارا لہذا دین دنیا کا مخالف نہیں ہے اس دنیا کا مخالف ہے جو انسان دنیا دار بن کر کے ہو جائے اللہ کو بھول جائے اس کے دین کو بھول جائے دین اسلام کو عمل کرنا چھوڑ دے وہ علم حاصل کرے جو اللہ اس کے رسول سے دور کرے وہ چیزیں دین اسلام کے اندر بنا ہیں البتہ وہ چیزیں جو دین کے موافق میں ہیں خدمت خلق کے لیے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں اور اس طریقے سے ان کا اور اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے والے ہیں ان تمام علوم اور ان تمام چیزوں کی اسلام کے اندر اس کی مذمت نہیں بیان کی گئی اسلام کے اندر کی برائی نہیں بیان کی گئی آج سے پہلے جو علماء ہوا کرتے تھے علماء ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے علماء حکیم بھی ہوا کرتے تھے علماء سائنسداں بھی ہوا کرتے تھے یہ ساری چیزیں لیکن سب سے پہلے وہ قرآن یاد کرتے تھے اللہ کے حدیثوں کو یاد کرتے تھے اس کے بعد وہ لوگ جب دین کا علم حاصل کر لیتے تھے تو اپنا ذریعہ معاش کے لیے ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے حکیم بھی ہوا کرتے تھے سائنسداں بھی ہوا کرتے تھے نے بڑے بڑے اسلام کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ تمام لوگوں کی مثالیں آپ کو موجود ملیں گی تو آج ہم نے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے اور دنیا کو بھی چھوڑ دیا ہے دنیا وہ چھوڑ دی ہے جو ہمارے نفع بخش ہے وہ دنیا ہمیں نے نہیں چھوڑی ہے جو ہمارے نقصان دے ہے اس لیے آج مسلمان ذلت اور پسپائی اختیار کیے گئے اس لیے مسلمان مظلوم ہے اس لیے مسلمان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے جب تک ان دونوں چیزوں کے اندر اور پہلا جو حق حاصل ہے وہ دین اسلام کو حاصل ہے یہ دنیا دین پر عمل کرنے کے لیے ہے یہ دنیا العمل ہے یہ آخری نہیں ہے دنیا اس لیے دنیا کو بیان بتایا گیا ہے کہ دنیا دین پر عمل کرنے کے لیے لہذا سب سے پہلے دین ہونا چاہیے سب سے پہلے دین اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت ہے انسان اس کو حاصل کرے اسی لیے اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ اما خلقت الجن والن ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عباد کے لیے پیدا کیا ہے یہی پر بات اللہ اب ختم نہیں کی آگے اللہ فرماتا ہے کہ ماں ارید و مجھے لوگوں سے روزی نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے لوگوں سے کھانا چاہیے ان اللہ رضاسین اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے اور وہی طاقتوں اور زبردست ہے اللہ رب العالمین نے عبادت کے بعد روزی کو کیوں بیان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے روزی کی ضرورت ہے اگر آپ کا پیٹ خالی ہوگا آپ بیمار ہوں گے کمزور ہوں گے اللہ تعالی کی بات نہیں کر سکتے اس لیے اللہ رب العالمی نے عبادت کے بعد روزی کو بیان کیا اور رزق کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ روزی ضروری ہے بھارت کے لیے اور لیکن اللہ رب الامین جو اللہ رب العامین کے بات کرے گا اللہ رب العامین اس کے لیے روزی کو مہیا کرے گا جو اللہ کی بات کرے گا اللہ ابلام اس کے لیے اس کے احلال مہیا کرے گا کیونکہ اللہ ابراہم جب انسان پیدا ہوتا ہے اور جب اس کی روح بھوکی جاتی ہے تو اس کی ماں کے پیٹ ہی میں اس بچے کی روزی لکھ دی جاتی ہے تو اللہ ابراہین روزی کا ذمہ دار تو ہمیں اللہ کی بات کرنا ہے روزی دینے والا اللہ ابران یہ معاملہ ختم کر دیا گیا ہمارے روزی کا ہمیں وہ اسباب تلاش کرنا ہے جن اسباب سے ہمیں روزی ملے گی لیکن روزی کا معاملہ اللہ ابراہمی پر ہے روزی کا معاملہ ہم سے ختم ہو گیا جو معاملہ اللہ رب اللہ نے ہمارے لیے ختم کر دیا جس کی ذمہ داری اللہ رب العمی نے خود لے لی ہے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جتنے بھی دنیا کے اندر چوپائے ہیں سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب اللہ ہے اللہ نے روزی کی ذمہ داری لے لی ہے ہم اس ذمہ داری کے لیے اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں لیکن جو دین جو ہماری نجات ہے جس کے اندر اور جس پر عمل کرنے ہی میں انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اس کے لیے ہم، ہمارے اندر کوئی چاہت نہیں ہے کوئی طلب نہیں ہے کوئی جذبہ نہیں ہے روزی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے جبکہ روزی اللہ اربرامین کی طرف سے اس کی ذمہ داری لے لی, لی گئی تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں وہ لوگ جو غلط دو دونوں کے اندر تفریق کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور گویا کہ اسلام تو وہ نہیں سمجھتے ہیں اسلام دنیا کا مخالف نہیں ہے اسلام دنیا کا مخالف نہیں ہے اللہ رب العامی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اب نبی کو حکم دیا ہے کہ دنیا کا جو حصہ اللہ العالمین نے تمہارے رکھا ہے اس دنیا میں تو اپنا حصہ لو کہ اللہ العالمین سورے اشرا کے نب نبی کو فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا جو حصہ تمہارے لیے رکھا ہے اس حصہ کو توپین لئے لو تو دنیا کمانا یا دنیا یہ دین کا مخالف نہیں ہے اور نہ ہی دین دنیا کا مخالف ہے اگر دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تو اللہ رب العالمین دین کو جیسا کہ میں نے شروع میں عام کیا آسمان سے اللہ العالمین دین کو دنیا میں نازل نہیں کرتا دنیا میں اللہ العالمین اسلام کو نہیں بھیجتا نبی نہیں آتے قرآن کو اللہ عبدامین آسمان سے نہیں اتارتا دنیا کے اوپر تو معلوم یہ ہوا کہ دین اور دنیا دونوں کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے دین پر عمل پیرا ہو ایک طرف پٹکا سچا مسلمان ہو دین کا عالم ہو ساتھ ہی ساتھ دنیا و... کا بھی اس کے پاس علم ہو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی آج ہم دونوں کے اندر پچھڑے ہوئے دین تو ہم سے بہت دور جا چکا ہے دنیا میں بھی ہم سب زیادہ پچھڑے ہوئے سب سے زیادہ اور ہندوستان کے اندر باقاعدہ اس کا سروے کیا گیا اور جو سب سے نچلی ذات ہے اس سے بھی زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر پچھڑے ہوئے دنیا سے بھی دور ہیں اور دین سے بھی دور ہو چکے تو اس کا علاج یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم دونوں کے اندر توازن پیدا کریں دونوں کے اندر ثانیت پیدا کریں یہ نہیں کہ دنیا ہی کے ہو کر کے ہو جائے اور یہ بھی اسلام منع کرتا ہے کہ انسان صرف دین کا ہو کر کے رہ جائے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے بال بچوں کو چھوڑ دے دنیا کو چھوڑ دے اور اس طریقے سے معاشرے کو چھوڑ دے سادھو بن جائے اور اس طریقے سے روبانیت اس کے اندر آ جائے یہ بھی اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے دنیا میں رہ کر کے آپ کو اسلام کی بقا کے لیے محنت کرنی دنیا میں رہ کر کے اسلام پر عمل کرنا دنیا میں رہ کر کے اسلام کی عزت کے لیے آپ کو کوشش کرنا دنیا میں رہ کر کے آپ کو اسلام کے غلبے کے لیے اور اپنے غلبے کے لیے محنت کرنی ہے اس کے لیے کوئی دوسری دنیا نہیں بنائی جائے یہی دنیا ہے جس دنیا کے اندر صحابہ نے عمل کیا اور دنیا کے اندر لاہ ربران ان کو کامیابی نہ فرمائی ان کے نقشے قدم پر چل کر کے ان کے اوپر عمل کر کے آج ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں کے اندر انسان توازن پیدا کرے دونوں کے اندر انسان جو ہے پیدا کرے وہ لوگ بھول جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف جو ہے دین ہی اور دنیا کی کوئی مثال نہیں دی جاتی غلط طریقہ ہے دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے انسان کو چلنا ہے انسان کو دنیا سے کاٹا نہیں جا سکتا انسان کو دنیا سے لگ نہیں کیا جا سکتا دنیا میں جینے کے لیے اس کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اس کو وسائل اختیار کرنے پڑیں گے اسی اللہ اب الرامین نے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو صرف دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ دین اور دنیا رب بنا آتنا پھر دنیا ہنسنا وہ پھر آخرت دنیا کے اندر بھی اللہ برامین تو ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلا فرما تو دونوں کو لے کر کے انسان کو چلنا اگر صرف ایک کو لے کر کے چلتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ پھر گویا کہ وہ بھی باطل راستے کے اوپر ہے لیکن توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور دین کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے لیے سب سے اصل دین ہے اللہ رب العلامی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مسلمان بنا کر کے پیدا کیا اور مسلمان بن کر کے دنیا کے اندر لہذا ایک انسان پہلے ہم مسلمان ہیں اللہ رب الامی نے ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا لہذا اسلام سب سے اولین ہونا چاہیے سب سے آگے ہونا چاہیے اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے دنیا کی جن چیزوں کی ضرورت ہے انسان اس کو اپنائے اور اس کے اوپر عمل کرے تو یہ بھی انسان کے لیے ضروری اگر ہم صرف ایک پہلو کو لیں گے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا علاج نہیں ہو پائے گا ان مصیبتوں سے نکلنے کا حل نہیں مل پائے گا اگر صرف ایک حل لیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غرب کی اور یورپ کی آئی ہوئی تمام چیزوں کو اپنا لیں یا مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے یا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کے اندر ترقی کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس طریقے سے غرب اور یورپ سے آئے ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو اس, اس پر کہتے ہیں ان کا بھی قول سراسر سراسر ہے ہمیں ان کی اسی وقت ضرورت ہے جو ہمارے اسلام کے لیے اور ہمارے نفس کے لیے مفید ہو وہ چیزیں جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہوں یا اور یا اس طریقے سے انسان اور انسان کے لیے نقصان دہ ہوں اسلام کے نقصان دہ ہوں ہمیں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ چیزوں کی ضرورت انسان اپنا سکتا ہے جس سے انسانیت کی خدمت ہو مسلمانوں کا فائدہ ہو مسلمان اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے آج بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں یورپ چاہتی ہیں آپ کا موبائل ہے آپ کا انٹرنیٹ ہے کمپیوٹر ہے اسے انسان دین کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسی کو اگر انسان برائی کے لیے استعمال کرے فہاشی کے لیے استعمال کرے غلط چیزوں کے لیے استعمال کرے تو اس کا استعمال کرنا اس کے نقصان دہ غلط ہوگا تو انسان اس چیز کو دین کے لیے استعمال کرے تو اس طریقے سے دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چلنا ہے جو فوجی ہوا کرتے تھے تمام کے زمانے میں یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انسان جہاد کرتا تھا اور اس جہاد کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ملتی تھی تو ان کو مالِ غنیمت بھی ملا کرتی تھی مالک غنیمت کیا ہے وہ مال جو مسلم اور کفار چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ مال اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور جو فوجی تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے تھے مجاہدین کے لیے فوجیوں کے لیے بیت المال سے باقاعدہ تنخواہ جاری کر رکھی تھی کیوں کیونکہ ان کے بھی بچے ہیں انہیں بھی دنیا کے اندر رہنا ہے اگر ان کے پاس یہ چیز رہے گی اللہ کی راہ میں کیسے کریں گے؟ ان کے پاس طاقت نہیں ہے ان کے پاس کمزوری ہے کیسے وہ کریں گے؟ لہذا دین اور دنیا کولا میں رکھنا اور دین کولا کو الگ الگ کے اندر کامیابی نہیں آ سکتی ہے. یہ امت کی تباہی اسے دور نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ ایک شخص دونوں کو لے کر کے نہیں چلے گا دونوں کو لے کر کے انسان کو چلنے کی ضرورت ہے اسی اللہ رحب العالمی نے ہمیں دونوں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور دنیا میں اللہ رب الامین نے آسمان سے دین اسلام کو اتارا تو اس لیے لیکن میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ ان دونوں چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت دین کو حاصل ہے سب سے زیادہ اہمیت اسلام کو حاصل ہے دین اور دنیا کے اندر جب ٹکراؤ ہو جائے انسان کو دین کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے دنیا کو پشت کر پیچھے کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو آگے کر دیں اور دین کو پیچھے چھوڑ دیں جیسا کہ آج ہمارا معاملہ ہو گیا ہے جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس طریقے سے حالات کا اور معاشرے کا دین سے ذکر ہوتا ہے ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں معاشرہ اور چال چلن برتاؤ اور سلوک اور اس طریقے سے جو معاشرے میں چین رائج ہیں دنیاداری ہے ان کو آپ فوقیت دے دیتے ہیں اور دین اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہ چیز غلط ہے یہی انسان کے مسلمان کے پیچھے جانے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے تو میرے بھائیوں یہ دین جو اللہ رب العامین ہمیں دیا ہے یہ اللہ رب الامین کا پسندیدہ دین ہے یہ دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے اللہ رب اس لیے ہمیں دین دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں یہ دین تھیوری کا نام نہیں ہے یہ دین نظریات کا نام نہیں ہے انسان صرف پڑھ لے اور اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو اس پر انسان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا یہ دین کا معنی اور مطلب کوئی نہیں رہے جائے گا دنیا ہوتی ہے ملک ہوتا ہے ملک کا نظام بنتا ہے نظام اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے نظام اس لیے نہیں ہوتا قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ ان قانون کی دھجیاں توڑے یا بکھیریں یا ان نظام کو توڑ دیا جائے اس لیے نہیں ہوتا بلکہ نظام اور قانون پر انسان عمل کرتا ہے اس طریقے سے اللہ حب الامین نے ہمارے زندگی کا ایک نظام دیا یہ دین اسلام کی شکل میں اس پر ہمیں عمل کرنا یہ تھیوری اور نظریات کا نام نہیں ہے بلکہ, بلکہ پرٹیکل پریکٹیکل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک باقاعدہ اس پر عمل کر کے دکھایا صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا اس دین کو اللہ نے کامل کیا مکمل دین ہمیں دیا اللہ رب العالمین نے لہذا دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے اس پر انسان عمل کرے صرف تھیوری بنا کر کے نظریات بنا کر کے نہ اس کا مطالعہ کرے اور نہ ہی اسے صرف تھوڑی اور نظریات تک محدود رکھ دے یہ اس لیے دین اسلام نہیں آیا ہے کہ انسان اپنا نام صرف مسلمان نام رکھ لے اور کہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے نام مسلمان نام رکھ لیا نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے اور ایسے ہی سب سے اہم چیز جو آج ہماری پستی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمان دین توحید کو بھول کر کے شرک میں داخل ہو چکا ہے یہ بہت بڑا سبب ہے مسلمانوں کی پستی کا اور اس لیے ان کی ذلت کا کیونکہ دین اسلام کی پہچان اس کی اساس اس کی بنیاد تو ہی دے خالص ہے اور یہ اس کی علامت ہے جب یہی چیز ختم ہو جائے گی تو دین کی شناخت بھی ختم ہو جائے گی آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ اور براہمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں شرک بھی کرتے اللہ اربراہن کے ساتھ تو میرے بھائی شرک کے ساتھ مسلمان کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ دین توحید پر انسان مکمل طور سے عمل پیرا نہیں ہوگا آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں میں اس سے پہلے ہی بات بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ہی پہلی بار بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر دوسری بار بھی پیدا ہوا جب جب بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہوا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح. آپ نے فرمایا کہ جس بنازے کی, کی نماز جس بیت پر بالیس مسلمان جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں اگر وہ جنازے کی نماز پڑھتے اللہ ہر برانڈ کی شباز قبول کر لیتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا یہ صحیح مسلم کے دیس ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں وہ اگر اللہ اور جنازے کی نماز پڑھتے چالیس مسلمان اللہ ہر برانڈ کی شباز قبول کرے گا کیا کوئی غیر مسلم بھی جنازے کی نماز پڑھتا Hello. <laughs> ہمارے بھی نے شرط کیوں لگائی کہ ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب الامین ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو جنت کے واضح کھول دیتا ہے اور ہر, ہر اس مسلمان بندے کی فیال و فرق اب دل مسلم لاشر کو بلّہ شیا اللہ ابرامین ہر مسلمان بندے کی مخبت کر دیتا ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں جب مسلمان شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے تمہارے بی نے کیوں فرمایا اس مسلمان بندے کی مفرت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کر سکتا ہے اور میرے بھائیوں ایک مثال بڑی وادہ ہے اس سے آپ لوگوں کے سامنے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے نبی کے لیے انسانوں کو منتخب کیا یہ نبوت اور رسالت یہ انسانوں کا حق ہے یہ اللہ اقبام انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتا ہے جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالہ سرفراز کرتا ہے ہمارا اور آپ کا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا حتیہ کی جو قبر پرست ہیں جو قبروں پر جا کر کے تلاش کرتے ہیں شرک کرتے ہیں ان کا بھی عقیدہ ان کا بھی ایمان ہے اور اس میں دنیا کے کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آج اگر کوئی نبوت کا دعوی کرے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے آج کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے کیوں اس لیے کہ نبوت اس بندے کا حق جس ہے, ہے جس کو اللہ عبامین چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے جس کو اللہ ربامن چاہتا ہے اسے نبوت سے نوازتا ہے لہٰذا آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے کافر ہے لانتی ہے جہنمی ہے اگر اس نے توبہ نہ کیا اسی وقت اس کی افات ہوگی وہ جہنم کے اندر جائے گا دنیا کے تمام مسلمانوں کا جو بھی کلمہ پڑھنے والے سب کا اس بات پر اتفاق ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبوت ایک بندے کا حق ہے اللہ تعالیٰ بندوں میں جس کو چاہتا دیتا ہے اگر یہ حق جو بندوں کا ہے اگر ہم کسی ایسے بندے کے لیے رکھیں جس کو اللہ رب میں نبی نہیں بنایا وہ مشرق ہے وہ کافر ہے وہ جہنمی ہے لانتی ہے لیکن جو حق اللہ رب العالمین کا ہے اگر وہ حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیں تو کیا وہ مشرق نہیں ہو سکتا ہے جب ایک بندے کا حق بندے کو دینے والا مشرک اور جہنمی ہو سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کا جو حق ہے تو ہی دخالص صرف اللہ رب العالمین کی بات کرنا اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا اس اللہ تعالی کا حق جو حق اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا نہ کسی فرشتے کو دیا نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا وہ حق اللہ ہر کے ساتھ خاص ہے اگر اس حق کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں رکھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا کیا وہ مسلمان باقی رہے گا جب ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہ سکتا جبکہ نبوت یہ بندوں کا حق ہے اللہ جس کو چاہے تو بر میں سے نبوت سے سرفراز کرتا ہے اللہ رب اللہ نے فرشتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا اللہ نے نبی بنا انسانوں میں سے اللہ رب انسانوں سے اللہ رب انسانوں میں سے نبی بنایا یہ بندوں کا حق ہے لہذا بندوں کا حق اگر کسی اور بندے کو دیا دیا جائے جس کو اللہ رب الامہ نہیں دیا وہ مشرک اور کافر جہنمی ہو سکتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اللہ رب نے کسی کو نہیں دیا اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا جائے تو کیا وہ مشرق کیا وہ کافی نہیں ہو سکتا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے یہ اس, اس سے بڑا گنا ہے اس لیے شریعت کے اندر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے میرے بھائیوں اس لیے زمین پر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا تو یہ بھی بہت ضروری ہے یہ دین توحید دین اسلام کی بنیادی چیز ہے آج مسلمان اس کو کھو چکا ہے توحید کو کھو چکا ہے شرک کے اندر گرفتار ہے جا کر کے پرے ملکوں کے اندر دیکھیے کس طریقے کے ساتھ غیر اللہ کی بات ہوتی ہے کس طریقے سے غیر اللہ کی پرش کی جاتی ہے کس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر نظر نیاب کے جاتے ہیں کس طریقے سے قبروں کا تراف ہوتا ہے وہاں پر کس طریقے سے بکرے جو آئے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو صرف اللہ کے لیے ہے آج کس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر ساری چیزیں کی جاتی ہیں تو میرے بھائیوں جب تک انسان اللہ کے دین کو اور دین کے اندر سب سے اہم چیز توحید خالص ہے جب تک اس پر صحیح طریقے سے کار نہیں ہوگا شرک کو نہیں چھوڑے گا نہ اسے دنیا کے اندر کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہو سکتی ہے آخرت کی کامیابی کا دار توحید خالص کے اوپر ہے صحیح ایمان کے اوپر ہے عقیدے عقیدے توحید پر ہے جب تک اس پر انسان کا عقیدہ نہیں ہوگا اس پر انسان کا ایمان عمل نہیں ہوگا اس وقت ایک انسان کو آخرت کے اندر کامیابی نہیں مل سکتی ہے تو انشاءاللہ شاء اگلے خطبے سے اسباب کو ان وسائل کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن وسائل کو انسان اپنا کر کے دین اسلام کے اوپر مکمل طور سے کار بند ہو سکتا ہے اللہ تعالی دعا ہے کہ اللہ ردامین ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ربامین ہمارے اندر توحید خالص پیدا کرے توحید پہ عمل کرنے کی توفیق راج سنائے اللہ ہم شرک سے محفوظ رکھے ہر اسبر سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ اور سبب بنے اللہ رب عمین کے غضب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے دین پر مکمل طور سے عمل پیدا ہونے کی توفیق ناچنا ہے جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے ہماری افاط ہماضبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور افاط کے لئے اللہ ابامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عزاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ اب ہم سب کو جگہ نشیف اور بارک اللہ علیہ گلقاندین و نافان بلا تذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم برروف الرحيم